الحمد للہ تمل ہملسف والا والا وساب ہل دینک نو یون سیل سب عبد الله ام بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفی مقام خرو کل امسال للن سِلَعَهُ ييتَفَك عملتُ بِ الصدقَ الله مولان العظين صدقَ وَب غَنا رسولهُ الن ب الكريم الأمين إ اللهمد إكََهُ يصونَ على النَّبيجّ یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تصلیما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله سر دور سر یا سیدی یا رسول اللہ علی یا سیدی یا راحت آش السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وحدہ لا شریک دی حمد و صلاح ودرود خاتم قادر مطلق دی گہ دی اندر مدبا ن فریاد ہے کہ مولا ہر شر ہر فتنے تو ظالم نے ظلم تو حاسدین نے حسد اپنی رحمت دی دائمی پلہ نہ جاتا تھا فرماوے برادرم غلام مصطفی صاحب مقررما مرحوما رسم کلخانی محفل شریف کا اہتمام فرمایا گیا مولت اس مجلے شریف نو اپنی بار قبول فرما کے مرحومہ دی بخش فرما دی. جناب دے سامنے جس موضوع کلام کروں گا اس دا عنوان میرے مرشد لجپال دا ایک فرمان ہے جنس جن ست واقف ہو بہت رسائی دراز ت سیدا دی بلا کلام مجدد وقت میرے مرشد دجپال عرشہ دراجت ہوئے فرما رہے ہیں کسرت نال فرما لے اندشاء جب تک اعمال نہیں بدلو گے حالات نہیں بدلیں گے ای آبدہ قول مبارک آبدہ ایک جملہ شریف قرآنِ مزید نال اس جملے شریف دی تھوڑی دی وضاحت کرانا وگرنا چے نسبتِ خاکرہ بعالمِ پاک میرے جہا بے علم بندہ کسی دے کلام کرے گا دا دا میرے استاد مکرم وقت اور ایسے, ایسے محقق جنہیں دی تحقیق کے ہر محقق آپ اکثر فرمندے ہو میں جتنی تقریر کردہ یہ میرے مرشد لاجپال چند ارشادات دی تفصیل ہو رہی شرو تع اج تک وہ تفصیل ہو رہی ہے ایک گل اسے کیتی ہے کہ فقیر کے کلام کے الفاظ تھوڑے ہو مانے چوکھے ہو جملہ چھوٹا یا نہیں سمجھو کہ ایک جملے در ایک قول دے کول او پورے جہان نو بند کر کے رکھ چڑ دے جی نے کہ سمندر وچ بند کربلا تھے، اتنا علم اتنا زہد اتنا تقوا اور ایسی تحقیق عسال عسال -ž -ž -ž -ک ایسا علم, ایسا عسال عسال علم کہ جنہوں دشمن نے Athlete, بھی اسلام جے او چند جملے دی چند دی تفسیر کردیا کردیا اجے پوری نہیں ہوئی تو پھر اتر میرے تیرے وگے کم ہی کوئی نہیں بہرحال جیتنی سمجھ آئی عرصہ ہو گیا زبان مبارک آئے نے ارض کر دلیا ادور دعا فرماؤ حالات بڑے خراب دکھا نے پھینگ پائی ہوئی تنگ دستی آلام دے پہاڑ پہاڑے ہوئے می چنگی طرح یاد اتے اس مرید دے جواب نے فرمایا سی جب تک اعمال نہیں بدلو گے حالات ادو یہ گل سنی تو اس پاسے توجہ نہ گئی شیطان ڈک لیند روک ل فکرا دیاں دیا گلا سننے تو توجہ تبج نٹا چڈ ہے کیوں یہ ایسے لوگ ہوتے جنہوں دی زبان زبان بندے ہو ترجمانی قرآن کی ہو رہی ہو رہی ہے کوئی زبان اپنی مرضی نال بولدیاں نے کوئی زبان نفس دی ترجمانی کردیا نے کوئی زبان جہان لی ترجمانی کردیا نا لیکن اللہ د زبان ایک وہ زبان ہے دی او زبان, اے، کہ زبان بندے دی دی بول دا رب رحمان ہوں اس وقت ادھر توجہ نہ گئی دے اندر حالات نو ویخ کے مطالعہ کر رہا سن آیت پاک پڑھی قرآن دی آیت پاک پڑھیے تو اس آیت پاک ترجمہ یہ بنتا ہے جو میرے مرشد فرمان پھر فورن دن گیا کہ یارِ گلوہ کیا ہی حقیقت ہے کہ اللہ دے فقیرتی زبان اور رب دا قرآن کدی وکھرے نہیں ہو سکتے اے ہوئی لوگ لیں در حقیقت اے ہوئی لوگ لیں جنہ نے قرآن نو سمجھے جنہ نے حبیبِ خدا دے فرمان نو سمجھے بیٹھے ہیں بہ سارا شان حقائق نو پاو لوگ نے جنہ نفیا فکرا کرا امی سب فرما ہر کسی نظر آدیفت بھی ہر کوئی پڑھ لینا بڑے بڑے سونے سونی آواز لیا کر گئے گئے نے پڑھ گئے نے پڑھا گئے نے لیکن دے اندر اصل جو موتی اور رمزا نے وہ صرف اللہ دے ولی پا گئے آر کھڑی فرماؤں فرمایا شدام مداں زیرا زبرا سر زبر شاندری بچی آئی سدا مد زبرا شان تری آئ آما لوک خبر نہ کوئی پر خاصا میں ج خبر نئی فر خاصار میں حقیقت اس سمندر گوتا مارن والے و موتی کالے اللہ فیری ج نے ایسا کلام نال سمج آنت سمج آ فلسفے نہلکیات یہ سمج سمجھ آئے جی رب رحمان دراز تو جاندی ہے مرشد لجبال دا فرمان سی اس ویل تبجو نہیں گئی آخر کار آیت باغ قوران باغ کی پڑھی ہے فورن تبجو گئی ہے کیونکہ ای ترجمہ اہی بنتا سی جو میرے پورشد نے فرما سی سورت الرعد آیت نمبر یارہ وقت گولا شریف ارشاد فرماؤں ارشاد ربانی فرمایا ان اللہ بانفسهم بے شک اللہ بے شک اللہ لا گی تبدیل نہیں فرماؤں بدلدا نہیں ماں بے کو کسی قوم کی حالت سونا تبدیل نہیں اللہ سونا تبدیل نہیں فرما پتا لگتا ہے اشارہ ملتا ہے حالات نو تبدیل کری اکوئی ذات ہے نہ بندے کر مخلوق دے واسطہ کم ہی نہیں ہے نہ بادشاہ کر سکتے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں نہ عوام کر سکتی ہے حالات نو بدلن والی ایک ذات وقت اخولا شریف کی تا مولا فرما فرمائے بے شک اللہ لا یغیرو یوگئر تبدیل فرماؤں گا ماں بے قوم قوم کی حالت نت میں یہاں تک اتنے تک وہ قوم اپنے آپ نو نہ بدلے اپنی حالت نہ بدلے, بدلے, بدلے حالت مراد حالت و مراد آمال نے کردار نے آدت نے اتوار نے رنا سہنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہے جنوں جنوں جنوں جنو جی سیت آخیا جان چال چلن کردار آخیا جان وحدہ اولا شریک مولا نے فرمایا میں اتنے تک کسی قوم دی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم برائیاں نو چیکیا آلے پاسے آڑے کاما نو چیڑے اے خود وقت شریک شریق فرما نہیں خدا دی قسم کر دو جکان دی آیت پڑی تا سمجھ آئی اللہ تعالی فکیر کی گل آم نہیں لا سب پریشان نہیں ہوا گا ساری گل چیل پے پیسے واپس قربان جاواں میرے مرشد دلپال نے جدو فرمان سنایا سی او دے اودوں بھی حالات دے سن اج پھر حالات ایویں بنے کھڑے نے قربان جام ہر بندہ, بندہ, بندہ قوم تو ہر فرد پریشان اور ان پریشانیاں دا حل لبنا چاہتے ہیں جناب والی اس تنگ دستی تو تردو آلام نکل کے جناب والی رحمت کی آسانیاں لے پاسے پاس آنا چاہتے تائے گل پیا سمجھاؤنا قربان جاوا وحدہ لا شریک مولادہ جدویں فرمان پڑے آئے پھر پتہ لگا کہ فقیر لوگ فرماؤں دے لیں فرمایا ہر زبان اپنی مردی نال بول دیئے لیکن نبیہ ولیہ دی زبان اللہ سوڑیں دی مردی نال بول دی اجمہ اکبال اشارہ فرماؤں دے فرمایا ہاتھ ہے اللہ کا ارے بلدائے مومن کہ ہاتھ ہے اللہ کا ارے بلدے مومن کہ بہ کار فری کار کچھ کار سات فرماؤں میں فرما ہر بندے نو اپنے قیاس نہ لیکن اللہ اپنی زبان سے کیاس نہ تیری زبان تیری طاقت ہے تیری چاہت بول رہی ہے تیری تمنا کی ترجمانی کردیے تیری مرضی کی ترجمانی کرتی ہے تر اندر ترجمانی کردے ترجمانی کردی لیکن اللہ سونے د فکیر کی زبان اللہ سونے دے قرآن کی ترجمانی کردی سدگے جاؤ آیت پاغ آیت پاگ گلا گلا فرا لوگ دیا گلا حدیث دا ترجمہ ہوں نے یا مولا سونے دے کلام دا ترجمہ آدیع نے ان ما یوگئر مہاب ہاتھ آگئیرو ما دی الفسہم مولا فرماؤندے فرمایے حالات اساں تب تک تبديل نہیں کرانگے اساں تب تک حالات بدلی نہیں کر جتنے تک تسی اپنے عمل نہیں بدلی کرنے اپنے اپ نو نہیں بدلنا اپنے اپ نو نہیں بدلنا خدا دے بندیا اج ہر بندے نو گلا حالات دے اوتے وے ہر بندا کہندا یار حالات خراب نے حالات خراب نے معاشرہ خراب ہے ہر بندہ کہندا ہے حالات سازگار نہیں رہے اوے خدا دے دے وحدہ شریک مولا شریق اعلان فرما چڈیا وے جی اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو پھر اپنے آمال بدلنے شروع کر دے <سؤال> لیکن اس پاس کوئی نہیں آنا چاہتا امل والے پاس گل کریے امل والے پاس جی آئیے قربان جاواں مسلمانی نہیں رہ گئی ایمان نان شہ نہیں لبھی ایمان نان کی شہ نہیں لبھی اللہ دا قرآن وہ سی جڑا اصا روڑیاں نالیاں رول چٹیا سونے لبی تالیمات سن جڑی اثا یہو تو نسارا پیچھے لگ کے چڈ بیٹھے خدا دی قسم کر کے ان بزرگ سن کے فلسفے دے پیچھے لگ کے چھوڑ بیٹھے آ جان نو اول بیٹھے آ خدا دیا بند آ جڑا بندہ اپنے حالات نو اپنے دشمن نو اپنی موتوں نو اپنی अपनिया बीमारिया मुसीबत अपने मुआसरे नु भी तरबीयत नहीं लाला रूम फरमा जंगल दे, जंगल फैला है हजूर कि फरमा ल फरमा जाए एक शेर तिछ दूमड़ी शेर तिछ तूमड़ी दगी यारी तिले कठे तुरे ने मौला रूम ने मसलवी शरीफ اندر حکایت بیان فرمائیے توجہ رکھے جی فرمایا شیر تین شکار نے شکار کردیا کردیا جناب والے تین شکار مارے تنے شکار مارے تین شکار مارے تین تن تین جدو شکار کر کے واپس آئے نے واپس آئے نے شکار درد ایک گاؤں سی ایک ہرن سی ایک خرگوش سی مولا فرماؤں जदू वापस आ टिकाने टिके ने शेर पुछदा है रिछ को सुना कि तकसीम होनी चाहिए रिछ कहला ए बाशाह जंगल का शेर एस तू छोटा लूमड़ी का शेर नुस्सा है शेर ने पंजा मारा है कहीं ना मुरादा कमाई सारी मेरी ए लेना तू चा नंजा मार के शेर ने रिछ नू रला दिता वारी लूमड़ी भी आई है शेर पुछले सुना तेरी की सलाह लूमड़ी कह दी है लजपाल मेरी की मजाल है तू जंगल का बादशाह है तू राजा में है जराबे वाली मैं मेरे नजदीक तक सीमें चाहिए है सुबह के दे नाश्ते देर खरगोश थोड़ा होना चाहिए दोपहर के खाने के अंदर हिरन होना चाहिए रात के खाने के अंदर गां होनी चाहिए شیر مسکرایا پوچھ رہا باقی گلا ساریاں بعد چلیں پر تقسیم کلی سکھائی گئی اچھا بعد لوگ ظاہر اتنے بھائی اللہ کے ولی کہتے کچھ ہے سمجھاتے کچھ ہے الفاظ ने آر کچھ ہے لیکن کجلیں مولا سونے نے جس گل بل اشارا فرمایا فرمایا وتیل سیلو ندری بوہ لکرو فرمایا کسی اللہ دے فقیر تو پوچھا گیا دور مولا سونے نے یہ کھوپڑی کی رکھیا وہ آپ نے فرمایا اس کھوپڑی اندر ایک خاص تحفہ ہے ایک خاص تو یا بزرگوں سوال کیا گیا رکھا ہے بزرگوں نے فرمایا یہ مولا سونے نے یہ توحفہ یعنی دماغ آلمی امسال کے اندر فکر کراستے رکھا ہے غور کراستے رکھا ہے تاکہ دنیا جہان دی ہر ہر چیز دے اندر بندہ فکر کرے غور کرے جدو غور کرے گا خدا دی قسم کر گیا نا اگر ایک ریت دے ریت دے اندر بھی غور کرے گا وہ بھی او رب تک پڑا, پڑاً, پڑاً, پڑاً, پڑاً, پڑاً, پڑاً ایک پتے تو لے را، وقد سر دے اندر پہ گیا حضور کیا ہر سر دے ہے تفہ نے فرمایا نہیں بعد سری نے ہو جڑی سری سری پر اندر کھ نہیں ہو پوچھنے والا حیران ہو گیا ارد کردہ ہزور کوئی مثال دے اللہ اللہ ماچس دی سری سر سونا لیکن Premises, اندر وہ طاقت کوئی نہیں او مولا سونے دی خاص وہ خاص تحفہ مولا نے جڑا حضرت انسان فرمایا کوئی نہیں تا فرمایا تیلی کا سر تے پر دماغ کوئی نہیں تا ماسا جی رگڑ لگتی شولہ فڑک پہ فراجا ایویں او کلا سونے دیا فکیر فکیر دے سمجھا لے مسئلہ سارا منڈو سمجھ آ جڑے بندے جہاں آلم جڑے بندے دنیا جہان دے اندر اگلا من کا کم کر دے چھوٹی جی گل تھی خڑک پہ فرمایا یہ تیلیاں توی بد کرنے تیلیاں بھی افضل نے وہ خدا دیا بندہ کی بندہ ہونے تم کی تھیلی افضل ہوئے پرما تو افدل یہ تیری سری <سلام> بھی ہو سری دماغ بھی گل اگ لگ جگ کتلو کار زلم و ستم بازار کل پی فرمایا یہ لوگ ماچس دیا تیلیاں سیری ہے پر بچ نہیں فرمایا جنہیں سری جا سریج وہ جنا دماغ اپنا بچا کے رکھیا ہوتا ہے جنا مولا سونے کی وہ خاص خدا داد طاقت صلاحیت بچا کے رکھی ہوتی ہے جی دنیا کی مالو متا ضائع نہیں کیتا ہوں دا مولا سونے نے یہ پیسے دالی پیسے کی فکر, فکر رکھنے دماغ نہیں دنیا نمجن دن دنیا نمجن واسطے نہیں دتا مولا سونے نے یہ آ لمے امسال نمجن کی مطلب اللہ د فکیر فرما نے فرمائیے دنیا نی ہاتھ سات نو موتا نو ویخ سبق حاصل کر, کر سبق حاصل کر سبق سکھ تنیا داد تو دنیا داملات تو حالات تو تو سبق حاصل کر گیا فرمایا پھر تے تو والی نہ آیا سب سبق نہ سیکھا فرمایا چنگی ہے شر آگے چلو باقی کا تقسیم کن سکھائی بھائی جناب ناشتے چ خرگوش چلے گا دوپہر دانے چ ہرن چلے گا رات کے کھانے گاں چلے گی میری میرے نزدیک تھی تقسیم شیر گئی لے تقسیم دلکی نے سکھائی ہے لومڑی گئی لیے لجبالا رچھ دی موت سکھا گئی ہے لومڑی شسیم کھی تریہ کتوں سیکی مدرسے پڑی انکیا اتنے مدرسے کی لڑی پیا پیغام دے گئی بھائی تیل تو نہیں جی فرمائی اچھا کیملا کیملا لومڑی سکھ جمعی نو ری موت سبق پڑا جرے میرے سجنا موت سان سبق نہ پڑا ہاد آد تو سبق نہ ملے آئے روز کھل دے فتنیاں تو اسا خبردار نہ ہو ہوئے بچن بھی کوشش نہ کریے اپنے آ نہ نہ بدلے جان سبق نہ ملے اس زمانے دیاں زمانے دیاں چال چال بادی تے چال چلن ت دے ہر روز غروب گرو والے سورج تجیے سبق نہ حاصل کری مو نے بندیا یہ ترت حاصل نہ مخلوق مولا سونے تینوں تا فل بڑا ہے مولا نے تیرے کھوپڑی کے اندر ایک خاص توحفہ رکھا ہے خاص خدا داقت رکھیے اس واسطے رکھیے اور جدو تے شیرا والا پھر سبق سکھ جی خا مخا تنگے لنی موت نو دعوت آپ نہ دلم دین شریق لاؤ بھی बंदा अगर एक पासे मौलायरूम की शिकायत रखा जाए एक पास अजयरे रखा जाए मुआशरे छा मैं अपने आप ललड़े अपने रख लगी एक पलड़े के अंदर मौलायरूम की शिकायत के मुताबिक इसलूमड़ी रख लीए वह जड़ी शेर एक रिछ की मौत तू सबक पड़ गई अपनी जान बचा गई सी नए पिछले سکھا گئی ایک پاس رکھ ایک پاس رکھاجو زمیری تول جی تیرے کو کھے زمین والا تراجو ہو خدا دی قسم کر سبق سیک گئی یار ویگ انہیں اپنا لالا چی اپنا پیٹ ہی بھول گئی حالانکہ جانور لیکن حاصل کیا بھائی کی اپنے پیٹ ہی فل گئے لیکن ادابلے ادر اج ہزار موت میرے سامنے ہو کوئی روڈیا پہ کو گولی مریا پی کو موٹر سائیکل مریا پی کوئی کوئی جانور شکار پیا بن گئی کوئی درندہ ظالم کا نشانہ پیا بن کوئی کسی بھی عزت پی لٹی ہے استعمال برباد پہ آدیع نے ہے جنابے والی کسی نو نگیا کر کے چمڑا اتاریا جا رہا وے کسی کا ناکن کپیا جا رہا وے کسے دیا لتاں باواں کٹیاں جا جہاں نے وہ خدا دیا بندیا کنے دیٹھ ہو گئے ساڈے تیٹ پن کی بھی حد ہو گئی ہے روانا دے ہاتھ سات بھی ویخ لے آ لیکن کدی نہیں خیال آ جار بےگیرتی چڈ دئیے اصا برائی چڈ دئیے نہ فرمانی چڈ دئیے مصیبت کل ساڈے تے نہ لیکن اص مضبوط ہو جی ہوں ہوٹ جانے ہو کر جانے خدا کی کسم کر کے نہ جہی قوم پریشان ہی میں لکھ ایٹمی طاق آ جا خدا دی قسم کر کے نا اس وقت اسلامی ملک بارہ ملک اپنے آپ اسلامی کہ اسلامی ہے نے یا نہیں وہ سارا نو پتا ہے وضاحت کرنے کی لوڑ کوئی نہیں بارہ ملک جڑے اپنے آپ نو اسلامی تعداد تجسی نگارا لحاظ ن چالی لکھ تک لوج موجود کنی ساڈے چھ لکھ خالی تیرستان کو مسے دکشا کی بلیا چملا جمبیا نے جیت میرے پاک نبی امامت دی تھان ہے اور نبیا آ کے نماز پڑھی چالی پجا لکھ فوج اصل ای ہتھیار اے, اے اودار تیرے کدھر گئے جنہیں اتنے تی مو سائنس بچا لوگ گیم ایٹمی طاقت بچا لوگ گی سن سائنس سے جنابے والی یہ سائنس دان بچا لو گے دے جنہیں تو تنابے والی یقین تو کل کیتا رب والے پاسو ٹائر توجہ میرے ہل کرو جنا وجہ رونے تو ٹوٹے پیچھے اے لگے تبکل کی اج میں وا گئی نے چالی پنجا لکھ فوج مسلمان کا چبلا ہے ولی بھی جدو محفوظ نہیں اللہ اپنے گھر نو بچا لو گا اپنی عزت نو بچا گا وقت آنے یاد رکھا جی وقت اگر مسلمان امت مسلم ایسے طرح غفلت اور سستی کے اندر رہی اور اپنے آمال نہ پتلی کی وقت آنے دشمن نے تیرے منہ چ نبالا نہیں جان دے آج اسلام اور آل اسلام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا اور یہ ساری برادری کل می ساری چپ بیٹھی کل وقت یاد رکھی اگر اسمت نے اپنے کردار نہ بدلے تر میرے گھروں دشمن نے اس طرح چوک لے جانیا نے اتنے آج بھی چکی کھڑے نے لیکن تریقے لیکن سخت وقت آنے یہ عمل خدا ہوئی رہسم کر کے ناڈے بنیس رائل بھی چنگے سن ادا سی فارسلے ہی متوفان سن حضرت موسا کلیم ملے سن یا نبی دعا کرو عذاب آ ہے بچا لو ہن نہیں کر مست ہو پھر نبی بلے بھجنا اللہ سونے دے نبی رسول وے بھجنا یا رسول اللہ یا نبی اللہ دعا کرے خدا کے بندے ہو جان ن मौला सोने ने साबरत इबर करो ऐसीब अंदर कम अज कम वापस मुड़ प्डे आदब आ ہر اداب اسا ہر ادابے آئے نی بڑے بڑے اداب آئے نا تیریاں میری چی آئے نا لیکن ساڈی ساڈی کھوپڑی تیلی وانگو خالی دنیا دی گل گل تھی جگڑ پہ نہیں لیکن عالم امثال والے مولا سونے دی قدرت بلے ماسا توجہ کوئی خدا دی قسم کر کے اے عالم امثال اے مولا سونے دنیا جہان دے یہ ایک مسلے ہترکھی تا اکبال فرو اقبال فرما فرمایا نہیں جہاں جہان مرغو ماہی مرغو ماہی جہاں جہان دنیا بنا اکبال نہیں خوبی اے مولا سونے نے تینو سمجھا لی بنایا اقبال فرماؤں بھائی فرمائیے تحم کا ہے شکاری ابھی تو تری کا ہے شکاری ابھی بتا ہے تیری نہیں میں خالی یہ جہان مرغائی پیشا مڑ پہ سن اللہ اور اس رسول ولے تو جو تین سن روخ لے سن لیکن اج دن بن دن ب دن جہ آپ پہ بن گئے کسی شاعر نے کیا منظر کشی کی تھی شاعر فرمایا ایک بار اور تہ بہا شے فلسطین بدکرداری اور برائیاں آلم بن گیا کہ بالکل دشمن منڈ لارے لیکن سان غیرت نہیں ہے <Cada����Le> شائر دا شائر دا شائر دا اج اگر آج جائے مسجد اقسا شریف جی عصمت کا عالم مولا سونے نے جد اپنے محبوب دی سفر بہراج کا آغاز فرمایا مسجد حرام تو فرمائے زمینی زمینی میں کا انتہا اور سفر مقایا تو مسجد اکسا اور مسجد اکسا او مسجد اکسا اللہ جہ مرکتہ رحمت وسدیاں نے لیکن تیرے میرے اندر وہ خون نہیں رہ گیا وہ جذبہ نہیں ہے چاہ تری میری طبیعت بن گئی ہے سڈا او سا ہونا باقی کھپ دیں تو کھپ جان مرد لے دل تو مر جان, جان باقی نال جو ہوا ہوئے مسلمان ایج نہیں ہو امام علی رضا تو تصے پوچھا سی لا لوان تے انسان د فرقیے میری اہل آخ سردار نوجوان امام علی رضا فرمو گا فرمایا انسان تے تیوانکے وے انسان وے جا صرف اپنی ذات دی سوچ رکھد انسان فل امت دی سوچ رکھتا فرمایا نہیں فرمایا جنیا چار لتان ہو جانور ہو دو لتانا بندہ فرمایا انسان انسان وہ ہوا جا اپنے تک محدود نہیں رکھے گا ساری امت مسلمان فکر رکھے اور اگر اج معاشرے والے خدا کر کے بندہ نہیں لبدا توجہ ہے اللہ کو درد والا ہو کوئی محبت والا ہوے کوئی عشق والا ہوے اور روح مجھ اس شیر کا مطلب کی ہے آقا ایک باہر اور بہا شے فلسطین میں آئے راستہ دیکھتی ہے مسجد اکسار راستہ دیکھتی ہے مسجد اک اے یہ سوچیں اجن تنی کھڑیے تے توں اوی آزاد ہی رہنا آئی، آئی، آئی، آئی، آئی. بکرے, بکرے کی ماں کب تک خیر ملائے گی مانائے گا. مانائے گا. منائے گا. ایک دن سوری تو آئے گی اساں فارمی فارمی کملا جیارمیڑ برالر وام سست پیر دشمن نے یہ پھیرا پو نہیں मौला सोने ने आवन आली नस्ल इत निशान बड़ा छा खुदा कसम कर गल कर मौला सोने ने जहान तैन मैनू सिखावन बनाया سبق سبق حاصل کرا سبق حاصل کرے گا انسان خومن خوا جی تین آلو تو سبق نہ حاصل ہو روم فرما جانور تیرے تنگے نے جانور تیرے تنگے نے جڑے سبق سیکھی بیٹھے لیکن سبق سکھنا سبق سکھنا سبق سکھا سبق حاصل کرنا ساڈے تھوڑی لومڑی کے سامنے دش مر ہے ان مرن تو سبق حاصل کر ل سا منڈے سے مئیے تھوندی سنوں کدی خبر یاد آئی سوی اپنا اپنا اگلا جہان یاد آیا لکھا جنا بی خیال آیا کہ یار ایک دن سڈے یار پھر سچی داس حوانی اور کان حوانیت کا نام ہے یاد اے اج جہ کرونا کی وباہ باہیں جو بھی ہے اے سب نو پتہ جو بھی ہے اے بلیٹی کڑی ہے ہاں جی سب جان جانتے اے سب جانتے نے اے قوم کملی نہیں پاس بڑی سیانی قوم ہے لیکن یہودی کی گلامی کا پٹا او نارا کرنا گوارا نہیں کرا کرنا اتنا گوارا نہیں کر دے کہ ایک پاس رب کا فرض ہوسان ہوم رب کا فرض چڈ کے رمضان عید منا قوم اچھا جنہ خبیشہ نے ایلان کیا گلتی ہو گئی ہے قوم تو معافی منگ لے آن گئے ساڈی قوم یہ نہیں تھڈے کو غلطی ہوئی نہیں کم ہی بڑا ٹھیک کیا مخلوکی ہو سکتی من لے پر ساڈی کو مل سان کہ سنوے روزہ میں گا اچھا رمضان چ روزہ رکھا جا رہا عید والے دن رمضان چد کیتی جا رہی ہے عید کے دن نو روزہ رکھا جا رہا ہے دسو شیتان کون بنیا شہبت لالچری پی نے کھوپڑیاں باقی عبرت یا سبق حاصل کرتے سن لوگ ہی کہیں سنو چیسنت شیتان بن گیا رکھ دفتی جی آج میں کل میں روزہ رکھوں گا مفتی صاحب کم از کم اتنا کر لے پہلی عید نو تو روزہ نہ رکھ اچھا بیٹھے کہ بی رمضان روزہ قضا ہو رہا سبق پڑھا رہے پہلی رولا رکھا رے میں شیتان جے ایک پاسے رب دا فرض ہے اور دوسرے یہودی دی غلامی دا پٹا ہے وہ نہیں اتاریا جا ناراض گوارا نہیں یہ تو یہودو نہ روس رب روسدا روسجا رسول روسد روسجا جنہوں رب رسول کرد نہ ہو جا دی یہ ہمیں سکولی قوم کہتی تھی یہ سکولی قوم کہتی تھی اوے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرو گے اگر یہ فوج نہیں ہوگی اگر یہ ایٹم بم اور سائنس نہیں ہوگا اگر یہ فلسفہ نہیں ہوگا تو دشمن کے ساتھ لڑو گے کیسے کیسے مقابلہ کرو گے کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے اور میں سوال کرتا ہوں اس سکولی نسل سے سائنس سوالوں سے کہ آج لے آؤ وہ اپنی تعلیم آج لے آؤ وہ اپنا سائنس آج, آج لے آؤ وہ اپنا فلسفہ جس پہ تمہیں ناز ہے ذرا مسجد اکثا کو تو بچا کے دیکھو سازو سامان باوجود بھی سیاح گی دیوا بھی ہوشنی بھی نہ لفے تو چک سٹ پرا اس دیجو لینج فرمائی کیا پتہ لگ پتا لگلا پتا لگل اقبال سچا گیا سی تمہاری تہذیب اپنے خنجر ہی سے خودکشی کرے گی اگر بچانا ہی مقصود ہے بچا ہی ہے حفاظت مقصود ہے تو پھر آج قبلہ اول کی حفاظت کیوں نہیں ہو رہی اگر آج قبلہ اول کی حفاظت نہیں ہو رہی تے کل تھڈے کو سیاں بھی تھوڑے کو یہ سارا سامان ات رہے کونا کھ بھی نہیں اقبال فرماؤں فرمائیے سبب, سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھ ہے زوال بنتا ہے کا بے زری سے نہیں فرمائیے فرمائی سبب کچھ اور ہے جسے تو خود تدتا ہے زوال سوال بن گا منہ ملکری سوال زوال دا سبب غربت نہیں دنیا دی کمی نہیں دولت دی کمی نہیں زوال دا سبب نہ دولت ہے زوال دا سبب کچھ ہو تینو پتا جسے سمجھتا ہے تان لیکن ٹیٹ بن گئی اور سبب کی ہے سباب مولا سونے ربرانی خدا کی قسم کر گا اج ہر بندہ یہ دل لے دے بدل جان اسلامی حکومت آ جے اسلامی ماحول ہوے اسلامی تہذیب ہوبلا تحزیب نو چی پہلے اپنے تہذیب سے افراد بنتی ہے افراد جی افراد نہیں ہومنگ تے تہذیب کت بنے گی پہلے اپنے آپ نو تو اسلامی پہلے نہ فرمانی پھیلے کام تے فرما پرداری والے پاس آ جنگے عہد سان یہ نبی سرو نے فرمایا سا بھی اتنے بہنا حفاظت کرنی ہے جن تک میں نے ہاتھ اٹھنا نہیں جنگ عہد <intent>? مسلمان جت گئے دشمن نسن مجبور ہو گئے لیکن یار پس منظر سمجھ سانج آج ساڈی کھوپڑی دماغ ہوے بھائی بات مورچے کی نہیں ہے بات چوٹی کی نہیں ہے بات درے پہ بیٹھنے کی نہیں ہے سونے نبی نے فرمایا ہے کفار نے ہتھیار صحابہ رائے اندر اختلاف آ گیا بعض صحابہ نے کہا یار نبی پاک سرکار دا حکم مطلق سی اسی نہیں اٹھانگے جب تک سانو نبی پاک سرکار دا دوبارہ حکم نہ آوے بعض صحابہ نے کہا نہیں حکم رقصول مقید سی اس شرط نال کہ جتنے تک جنگ نہ جتی جاوے تے ہون جنگ تے جتن گئی ہے رائے دے اندر اختلاف آیا ہے جان بجھ گئے خدا دی قسم کر گیا نا، اور تاجدار مدینہ دے حکم نو چھوڑے ہو رائے دی اختلاف کی دی وجہ نبی پاک سرکار دا حکم مقید سی اختلاف آیا تے پہ جوں اٹھے نے کفار دا ایک سردار پہاڑ سے چڑھ کے ویخ رہا سا گیا مگر اور سا حضرت سیدنا امیر حمزہ جیسے اللہ اور اللہ دے شیر بھی جی شہادت نوش فرمایا ہے اتنا نقصان ہوا بائی گل مورچے کی نہیں ہے پچھو آن ہے کفار میں ویخن کی نہیں ہے اصل گل سمجھ والی جتنے تک صحابہ نے حکم رسول سے عمل کیا ہے حالات مسلمان جو ہی چڈیا گیا حالات کفار کے پھر گئے نے جنگے سبق دے جتنے تک رب رسول دے حکم تے رہو گے حالات تھوڑے حق چیک جے پھرو گے تو حالات دشمنوں کے حق چ راضی کرتے بے کوئی بھی ہو میرے آقا امامدار نے فرمایا میرے تو بعد میرے صحابہ نو تنقید کا نشانہ نہ بناویا جی اور لوگ مولا سونے نے قرآن مجید اعلان فرمایا بھاوے بھاوے ولی کو خطا ہوئیے رائے دی اختلاف دی وجہ آل ہوئی مولا سونے نے فرمایا دل ساف سنے چڑ پوچھ کے سولو اونا دے دل ویٹے معافی فرما چالک نہیں میں سن مالج کپ گئے سن میں تھر تھر تھر تھر رب قرآن نہیں نظر آؤں والا معاف کر لیکن پیغام ویک پیغام ویک یہی آلم امثال ہے اسی کو میں امسال کہتے جتنے تک حکم رسول سے عمل ہوتا رہے جنگ مسلمان جیت گئے حکم رسول مخالفت ہوئی حالات جناب بالکل پل بھر دے اندر اج پھیر گئے پتہ لگتا ہے میرے پاک نبی نے نبی صاحب نے سان چے اے دشمنوں نو ری کرو گے اپنی خیر بنایا جائے بولتے نہیں اچھا وی ایک پاسے ہزار کا لشکر ہے ایک پاسے تین سو تیرہ جیت کے کون آئے بول دے جیت کے کون آئے لے اچھا ہن یہ دسو بدر دقام افزالے یا مسجد اکشا افزالے بولدے نہیں بدر شہابلت ملی مسجد اچھا جی بدر دا مقام ہو فرشتہ دیا کتار اتر تے مسجد اکثر کیوں نہیں اتر وہ جیڑی بدر تیزا لے اتے کیوں نہیں اتر ماس اللہ ماس اللہ ماس اللہ رب بدل گیا رسول رسالت بدل گئی دین بدل گئے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے اقبال نے جواب دکبال فرموندا خدا دی قسم کر کیا نا اگر ہندو محمود قدلمی کا نام لے لو یہ چڑتے نے جب کسے نو گال کھی محمود سلطنت عثمانیہ کا پتا ہے انہیں سینے چیری نے سلاحدین نا تو چیڑ لگی ہے اتنی چڑھ تی نو می ماں گال تھی نہیں لگتی اے یاد رکھے جیبلا سٹائیں سیا سر سیا سیا سیا اعلو بدان ایسے انہیں یلگار ایسا کیتیاں بار ایسے اج تک دشمن کا سینا دکھ رہا ہے اکبال فرما ہے امر پس پستے جنہ دفار سان پہ جنہوں جفار نو جہاں دیا سٹا لگی نے وہ اج تک یاد رکھی کھڑے نے نام برادری جس حق انہاں اپنی جانا انہا اور جس باطل دی خاطر اولاد کچھ شرم نہیں آئی اقبال فرما فرمائیے تر آجلی تیرے آپ کی ندھا بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی بات تیرے کاش نئے دل میں بدلے کوئی شے نہیں بدلی نہ رب بدلے آئے نہ شریعت بدلی ہے نہ دور بدلے آئے حالت نہ فرشتے مکے نے صرف بدل گئے اقبال فرموند امرے اگر اج بھی وہ پدر جیسا ایمان بڑا لرگی تابے داری اپنا ل اونا وانگو اللہ رسول کی غلامی دا پٹا کال پالے تے اوناں والے جذبے اور مستحکم مضبوط ضمیر اور ایمان بنا لے اقبال فرماندا قسم کر کے انا فرشتے اج بھی اتر چلے ہاں مسلمانہ اگر تیرے حالات بدلیں گے تو صرف روحانیت سے بدلیں گے اللہ رسول کی فرما برداری اور تابے داری سے بدلیں گے پھیڑے کمے لال بدل سی نہیں گئے اقبال فرمود خضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں کر تے کتار اندر کتار اقبال آندے مرے وہ بدر والے جیسا جذبہ پیدا کر فرشتے آج بھی تیار ہیں جب تک مولا سونے دی نسرت مولا سونے دی مدد تیرے میرے تیرے میرے نال تیرے میرے حالات نال شامل حال نہیں ہو بی بی. فوجا بچا نے نہ جہاز بچا بم کبلا جی نہیں بچیا نا جی وہ نہیں بچیا نا تو رنا تیرے کوالات دن ب دن, با دن سخت ہونے نے اچھے, اچھے نہیں ہونے ترقی نہیں ہونی آسانی نہیں ہونی دن ب دن تنگی آنی ہے اگر اپنے اعمال نہ بدلے اصا اپنا کردار نہ صحیح بدن حالات خراب ہوتے جان گے زمین تھوڑ جائے گی خدا دی قسم کر کے آنا اے تھرتی لاشا نال بھر جائے گی حالات آن نوں تیار ہوئے کھڑے لے مسلمان خدا را اپنی حالت ترس کر نہ فرمانی نو کے فرما برداری جا جا خدا دی قسم کر کے آنا فرما برداری حالات نو بدلنا رب سونے گل پھر بھی ہوئی ہے او میرے مرشے دل پال آئی آ مال نہیں بدلو گے تو حالات کوئی لاکھ کوشش کر لو خدا کی قسم کر کے آنا اس حکومت مسلمان حالات نہیں اچھے آ سکتے جن تکو اللہ رسول کلمے نال وفا نہ کرنے وہ جن تک سلما ہے اتو تا رہے گا مار کے زنا کر کے عزت ویچ کے رب رسول کا نام کلمہ شاری پے غیرتی دا بازار کھول کے اتو نا اور جب تک یہ سنگوں ہٹ نہیں تب تک وہ سچے مسلمان سن جے دل نالم پڑھا اصا تو محض زبان رٹا لایا ہویا ہے اور جتنے تک یہ زبان رٹا دل تبدیل نہیں ہوئے گا ہے نال وفا کرنی بڑا ادھر کوئی کوئی اور جب تک اصر نہیں آو گے تب تک حالات نہیں بدل گئے حالات ادو ہی بدلنگ جدو یہ کلما دلچ اترے گا دے نہیں یہ میرا پیر بہو فرموندا فرمائیے سی سال کلم ہو رہا ہارے کوئی پڑھا پڑدہ یارا ہرے کوئی پڑھا پر چلتا پڑھدا کوئی وہ ا دلدا پڑیے پڑے پڑیے ہوئے جیتیں کلو دلدا پڑیے ہلے زبان لٹوئی کپڑ دے کی جان یاری گلوئی اے کلمہ کلم میں مینو پیر بڑا کل مو مین پیر پڑھایا یا باہو میں سدا سہاگ ہوئی جو ہے نا, نا, نا, نا, نا. گل ساری جاہی... سمجھ آئیے کہ کو پوری گل سمجھ آ گئی بے برک تھی برکت اٹھ جان ایمان دا دک جان رحمت دا اٹھ جان اور اے ظلم و ستم دا بازار گرم ہو جان اے انسانیت دا ختم ہو جان ہر عزاب مصیبت نے خدا دی قسم کر کے آنا فیصلہ رب سونے دے ان لا یغیر ما بے تو منحدہ یوروا بے اگر حالات بدلنا چاہتے ہو پہلے اپنے آپ بدلو تا ہی بزرگ نے فرمایا حالات کو بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے کہ بلا حالات کرد حکومت کی گل ہر کوئی کرد ہے والی ظلم علی گل ہر کوئی کردہ لیکن اپنی بات کوئی نہیں کرتا اپنی بات کوئی نہیں کرتا اور بزرگ فرماندے نے فرمایا بدرگ فرماؤں نے پہ چور تھی دنیا اب ہم سمان بھول گئے اوروں کی کہانی یاد رہی اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا بھول گئے بغور فرما گئے فرمایا دے, آپ دے پیچھے لگ جاوے وہ اپنے جوگا جو نہیں اور جہا اپنے آپ پیچھے لگ جاوے وہ لوگ جوگا رو دوسروں کی بات کرنا یہ آسان ہے کسے نو آکھنا ہے بڑا آسان ہے اپنے آپ نو سوارنا ہے بڑا مشکل ہے تو لیادا اگر حالات بدلنے نے تو سانو اپنے آپ نو بدلنا پوے گا ایہوئی مولا سونے دا حکم ہے ایہوئی اللہ سونے دے فقیران دا پیغام ہے دعا کر مولا سونا عمل دی توفیق نصیب فرماوے مولا سونہ مرحومن دی بخشی فرماوے آخرا الحمد اللہ کسی سنگی نے سوال کیا عورتوں کا میلاد مسجد کروانا جائز مسجد تو باہر کروانا نہیں جائز مسجد کتنے کا بلا ملاد شریف مستحب ملے اور عورت پردہ اج علماء اولابا نزدیک فرض ہوا کیونکہ فتنہ اتنا عام ہو گیا تے مستحب دی خاطر لولا باہر نہ پھرو اپنے آپ دا پردہ نہ کھولو اپنی زیب زینت نہ کھولو اپنے دے اندر چار دیواریاں دے اندر. اپنے آپ لا کے بہ جا یہ مسلمانا دیا اور واسطے حکم ہے مسلمان دیا کیونکہ قرآن مسلمانوں واسطے آیا آپ فرد نڈ کے مستحب واستے باہر جانا ہی نہ ادھر مسجد کوئی نہیں باہر بھی کوئی نہیں نے عورت آواز بھی عورت ہے عورت جسم جی لکاونا فرض ہے آواز لکاونا فرض ہے کر مولا سونا عمل دی توفیق نصیب علینا <تصفيق> إلا البلاغ